अगर بھی دے دو یہی کہتا ہے کوئی گرگر کا امتحان دینا چاہے کہ دیکھیں یہ بات کی آشاد ہے کہ نہیں اور اسے کہے جن میں چھوڑ دو مدومنا تو کیا کہہ کا تمہارا جائے تمہارا دوڑ کرے سر کمی جس کے چیئن چیئن کی بات ہو رہی حضرت جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی مقام سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام بار بار آ رہے ہیں بار گاہ رالت میں حاضری دے رہے ہیں استاد دمن فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بار بار بار گاہری میں آتے تھے کہ بغیر سرکار, سرکار کا قرب حاصل کیے انہیں چین نہیں آتا تھا بے کہتا ہے کہ وہ دل بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ میرے آقا کا ارمان نہیں جس دل میں عشق لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ دل دل کی اہمیت حامل ہی نہیں ہے وہ تو توڑی کے برابر اور ایسا دل ہمیں نہیں چاہیے مر مر گئے مدینہ چھوڑ کے مرتے ہے as ka